گیارواں مکتوب صدیقوں کے حالات کے بیان میں معا نماز قضائے حاجات بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز بھائی شمس الدین صدیقوں کے احوال کو پاکی اور تہارت کا ایک دریا سمجھو تمہارا ہمارا منہ نہ تھا کہ ان حضرات کا ذکر خیر زبان پر لائیں مگر بزرگوں کا مقولہ ہے حدیث انل بحری ولا خرج بلا حرج یعنی اگرچہ تم دریا نہ ہو لیکن دریا کا ذکر کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں جن لوگوں کی روحیں الطاف و عنایت کا مخزن اور دل ان کے اسرار سمدیت کے مادن ہیں قیامت ان کے لیے ہو چکی وعدہ اور واعد کا تماشا وہ دیکھ چکے قیامت میں دوسروں کے حق میں جو کچھ وعید یعنی حجر کے مسائب اور طرح طرح کی تکلیفیں ہیں ان کو اس کا سامنا آج ہے اگر دنیا و آخرت ان کے زیر فرمان کر دی جائیں جب بھی یہ نہ دنیا کی طرف رخ کریں اور نہ عاقبت کی طرف متوجہ ہوں ایک رات سید الطاف خواجہ چاہا کہ مسجد شونیزیا جو بغداد میں ولیوں کی عبادت گاہ ہے وہاں جا کر مشغول حق ہوں مسجد کے دروازے کے سامنے دیکھا ایک شخص نہایت ہولناک قریح منظر کھڑا ہے اس نے آپ سے پوچھا کہ تو کون ہے کہ تیری طرف میرا دل پھرا ہوا معلوم ہوتا ہے اس نے کہا کہ میں ابلیس ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے دیکھنے کی آرزو آپ نے کی تھی آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے پھر آپ نے کہا کہ اچھا تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اس نے عرض کی کہ ارشاد ہو آپ نے فرمایا کہ تجھے اللہ تعالی کے ولیوں پر بھی دسترس ہے اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کیوں اس نے کہا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ ولیوں کو دنیا میں پھنساؤں تو وہ آخرت کی طرف قدم بڑھاتے ہیں اور جب چاہتا ہوں کہ انہیں آخرت میں الجھا رکھوں تو وہ حضرت خداوند کی طرف بھاگ جاتے ہیں اور اس جانب کا گزر نہیں کسی نے اسی معنی کی طرف کیا خوب اشارہ کیا ہے قطع ہر کرا این عشق بازی دراں آمو خطند تا ابد درجان او شم ز عشق افرد خطند و دلے را کز برا اے وسلے اوپر دا خطند ہمچو بازش از دو عالم دی دگاں بردو خطند روز ازل جس کے دل میں عشق و محبت کی چنگاری سلگائی گئی اس کے دل میں قیامت تک محبت کا چراغ جلتا رہا جس دل کو اس کے وصال کے لیے آراستہ کیا باس کی طرح دونوں جہان کے نظارہ کرنے سے اس کی آنکھیں سی دی گئیں پھر آپ نے فرمایا کہ اے ملعون تجھے ان بزرگوں کے احوال و اسرار پر بھی کچھ اطلاع ہوتی ہے اس نے کہا کہ نہیں مگر اس وقت میں کچھ جان جاتا ہوں جبکہ سما میں ان پر وجدانی کیفیت تاری ہوتی ہے مجھے کچھ پتا چل جاتا ہے کہ اس وقت یہ کس رنگ میں ہیں یہ کہہ کر چلتا ہوا آپ سخت متفکر مسجد میں داخل ہوئے یک گوشہ مسجد سے آواز آئی کہ اے فرزند ہوشیار ہرگز ہرگز اس دن دشمن کی باتوں میں نہ آنا اور فریفتہ نہ ہونا کیونکہ اولیاء اللہ کی وہ عرفہ شان ہے کہ ان کے اسرار و احوال سے جبرائیل و میکائل علیہ السلام کو بھی خبر نہیں دی جاتی اس دشمن پر کب خدا ظاہر کرے گا خواجہ جنید رحمت اللہ علیہ نے مر کر دیکھا تو خواجہ سری سقطی رحمت اللہ علیہ یعنی اپنے پیر کو پا کر بہت خوش ہوئے ان شراح قلبی آپ کو پیدا ہوا دیکھو چھپانے کا یہ حال ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو اس عالم میں چرواہے کے لباس میں چھپا رکھا تھا یہاں تک کہ سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہیں کسی نے نہ پہچانا اور قیامت کے دن بھی ستر ہزار فرشتے انہی کی صورت کے بنائے جائیں گے تاکہ کوئی انہیں جان پہچان نہ سکے سبحان اللہ کیا شان تھی یہ بات دیکھنے اور سمجھنے کی ہے کہ عالم میں چاروں طرف اس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک کے فیضان سے ہر درد والے دل کی دوا اب مدد ہوا کرتی تھی مگر کسی کے درد دل کی یہ دھاک نہ بندھی جو تماشا حضرت اویس کرنی کے درد دل نے دکھایا اللہ اللہ جس وقت دل اویس بقام قرن بند و محتاج ہو جاتا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس عبارت لطیف اور اشارۂ مانی خیز خیز سے انی دا اجدو نفس نفسرحمانی من بل یمن نفس الرحمنی من جانب یمن البتہ میں پاتا ہوں خدا کی خوشبو یمن کی طرف سے فیضان کی کمک بھیجتے تھے تاکہ ان کی مدد فرمائے اور اس کی ہیچی کو مستی سے بدل دے اگر غور سے دیکھو تو اس عبارت میں ایسا بھید پوشیدہ ہے جو توحید کے راز کھول کر دلوں پر بجلی گرا رہا ہے نہ کسی کی زبان کو طاقت ہے کہ بیان کر سکے نہ کسی کے کان کو قوت ہے کہ اس کو سن سکے اور سمجھ سکے یہاں پر علم من علم و من جہلا کہہ کر آگے بڑھنا پڑتا ہے یعنی جس نے جانا جانا اور جو جاہل رہا جاہل رہا چونکہ گمنامی بھی ایک صفت ایک نعمت ہے اس لیے اللہ تعالی اپنے صدیقوں پر جو اپنے قبیلے کے حادی اور رہنما ہیں قیامت کے دن منجملہ اور احسانات کے یہ احسان بھی رکھے گا علم اخملو ذکرکم یعنی اگر میں نے تمہیں گمنام نہیں رکھا تھا اور تمہاری راہ کو خدی کے خوفناک منظر سے صاف نہ کر دیا تھا تاکہ ننگ و نام کی دھر پکڑ سے تمہارا, دام تمہارا دامن سلامت رہے کیا خوب کسی شوریدۂ سر نے اسی معنی کی طرف اشارہ کیا ہے ربائی در بت بھی کے بت پرستان چہ کنند با تنگ اوہانتھ تنگ دستان چہکنند من مست قوام مران کو باید داشت ورن دانی بتا کہ مستان چہکنند بت خانی کی طرف دیکھ بت پرست کیا کرتے ہیں تیرے چھوٹے منہ کے ساتھ جن کے ہاتھ کی پہنچ نہیں کیا کرتے ہیں میں تیرا مستانہ ہوں مجھ کو ٹھیک سے رکھ نہیں تو تجھ کو معلوم ہے کہ مستوں کے کیا لچھن ہیں دیکھو ابراہیم شبیح رحمت اللہ علیہ جو اپنے وقت کے صدیقوں کے مقتدا اور پیشوا تھے وہ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ کم انسّنی الن سی فنس علیہ خداون جیسا کہ خلق کے دل سے تو نے مجھے بھلا دیا ہے میرا دل میرے دل سے بھی ان کو بھلا دے تاکہ نہ کوئی مجھے پہچانے اور نہ میں کسی کو پہچانوں کسی نے کیا خوب کہا ہے بیت خلق آفت نست زود بگریز از سود و زیاں شان ب مخلوق تیرے لیے آفت ہے اور اس سے دور رہ اس کے نفع و نقصان سے پرہیز کر ارباب بصیرت کا قول ہے کہ خلق اگر انصاف کی نگاہ سے دیکھے تو اسے معلوم ہو جائے کہ آپس کا میل جول آپس کی جان پہچان سراسر وبال ہے مگر یہ ان لوگوں کے لیے وبال نہیں جو آپس میں رب تو دوستی محض خداوند ود کے لیے رکھتے ہوں چنانچہ قرآن قدیم نے خبر دی ہے بعدهم آج احباب ایک دوسرے کے دشمن ہیں مگر وہ لوگ جو متقی اور پرہیزگار ہیں پھر اس معاملے پر بھی نظر کرو کہ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ جن کا لقب قمر تھا جب آپ باتیں کرتے تو دہن مبارک سے نور جھڑ جھڑتا اور اس کی چمک آسمان کو روشن کر دیتی اسی وجہ سے آپ کو لوگ نوری کہا کرتے تھے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سال بھر تک آپ نے ایسا مجاہدہ کیا کہ حجرے سے باہر نہ نکلے اور نہ کسی سے کچھ باتیں کی اس کے بعد یہ مناجات کی کہ اللہم سطرنی فی عبادک و بلادک خداوند خداون مجھے عالم اور عالمیان کی نگاہ سے پوشیدہ رکھ کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ خلق کے درمیان مشارن الہ سمجھا جاؤں تاکہ ہماری جانب کوئی بھٹکنے نہ پائے اللہ اکبر کسی اہل درد نے کیا خوب کہا ہے ربائی عشق آمد او جان فدا اے جانا داد معشوق زجانے خویش مارا جان داد زین گونا پیامہا کہ او پنہا داد یک ذرہ بسد ہزار جان نتواں داد عشق پیدا ہوا اور ہم نے اپنی جان معشوق پر فدا کر دی معشوق نے اپنی جان سے ہم کو جان دی اس لیے چپکے چپکے اس نے جو پیغام بھیجے اگر اس کے ایک ایک حرف پر ہزار جانیں بھی تصدق کی جائیں تو کافی نہیں چنانچہ حاطف غیب نے ندا دی کہ نوری اے نوری تم فل کے حقیقت کے آفتاب تابا ہوں خلق اللہ پر تمہارا جلوہ گری ہمیں منظور ہے تم ہزار چھپنا بھی چاہو تو ہم کب چھپنے دیتے ہیں صدیقوں کا قول ہے الخمول رحتن و ودن ل شہوۃن و فتن و کلو یا تمنا ہے گمنامی اگرچہ دل کی راحت و آرام کا باعث ہے مگر کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا اور نہ اس سے خوش ہوتا ہے اور شہرت میں آفت در آفت ہے مگر ایک عالم ہے کہ اس کا آرزو مند ہے اے بھائی ایسا نام جو مرنے کے ساتھ ہی مٹ کر غائب ہو جائے گا وہ بھی کوئی نام ہے وہ بھی کوئی نام میں نام ہے اہل سعادت کی توبہ وصیت ہے کہ آج دنیا میں خلق کے سامنے جس نے قبولیت و شہرت حاصل کی ساتوں آسمان کے فرشتے اسے سعادت مند نہیں سمجھتے اور نہ خطبہ محبت اس کی شان میں پڑھتے ہیں البتہ جاہ و منزلت اسے کہتے ہیں جو دینداری سے پیدا ہوتی ہے یہی قیامت کے دن ظاہر نمایاں ہوگی جیسا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے خواجہ عویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں خبر دی کہ قیامت کے دن اہل سعادت کو خطاب و فرمان ہوگا کہ تم لوگ دارالسلام میں جاؤ اور اویس قرنی کو میری طرف سے کہہ دو کہ آج قیامت کا دن ہے آفتاب کی تابش سخت تیز ہے تم عرش کے سائے میں چلے جاؤ اور وہ زبان جو حوض کوسر سے دھوئی ہوئی ہے اس سچی زبان سے امت گنہگار کی شفاعت چاہو آج ہمارا یہ حکم ہے کہ قبیلہ ربی اور مضر میں جتنی بکریاں ہیں ان کو ایک ایک بال کی تعداد میں آسیانے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری شفاعت کی بدولت فردوس بری میں بھیجوں گا دیکھو اویس ردی اللہ ون جب تک اس عالم میں رہے اپنے کو خل کی نگاہ سے ایسا چھپائے رہے کس قبیلے میں کوئی آدمی ان سے بڑھ کر خوار و ذلیل نہ تھا آپ کے قبیلے میں جتنے لڑکے تھے سب کے سب آپ پر ڈھیلے پھینکتے اور مزہ کا اڑاتے تخف... تخفیف و اہانت کیا کرتے علوئے مرتبت کا یہ حال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت میں تخت نبوت پر جلوس فرما کر آپ کی شان میں یوں گوہر فشانی فرماتے ہیں کہ لا نفس من جانب اليمن البتہ میں پاتا ہوں خدا کی خوشبو یمن کی طرف سے ہے ہے اس راز کو کسی نے کیا خوب کہا ہے ربائی اے عاشق اگر بکوئے ما گام زنی دردم بایت کے تنگ با نام زنی زر رشتہ روشنی بدست تو دہند بر آتش خود چو شما ہر گام زنی اے عاشق میری گلی میں اگر تو قدم رکھے تو ضروری ہے کہ عزت و آبرو کو خیر بات کہہ دے ہزاروں چراغ تیرے ہاتھ میں دے دیں گے تاکہ تو شمع کی طرح اپنی آگ میں ایک ایک قدم اٹھائے خواجہ ویس قرنی رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی نے دیکھا اور عرض کی کہ یا اویسو عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کیجئے تاکہ میں آپ کے واسطے سے یاد رکھوں آپ نے فرمایا کہ ہم کو اس کے برداشت کی صلاحیت نہیں جو ہمارے نزدیک لوگ جمع ہوں اور ہمیں محدث یا قاضی یا مفتی بنائیں اس سے کہیں زیادہ ایک بڑے مہم کا سامنا ہے اور ایک بڑے کام میں ہم مشغول ہیں ہمیں معاف کرو اور معذور رکھو جو آگ ہمارے دل میں بھڑک رہی ہے اور جو حال ہمارا ہو رہا ہے اس میں ہم کو محدثنی نہیں سوچتی ہے اس وقت لا الہ اللہ کی محبت دامن گیر حال ہے یہ ذرا روادار نہیں کہ یہ ذرا نو... یہ ذرا روادار نہیں کہ ہمیں دوسری چیز کی طرف ملتفت ہونے دے حسرت نایافت نے ہماری ساری خواجگی کو آتش قہر سے جلا کر خاک سیاہ کر دیا ہے قبولیت توحید نے ہمیں دونوں جہان سے نا آشنا اور بے بنا دیا ہے اسرار سمدیت نے ہمارے دل میں ابدی ماتم وقف کر دیا ہے اور ہمارے افلاس نے ہماری راہ کھوٹی کی ہے اور مصیبت نایافت نے ہماری تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اور اس حدیث سے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ربی عشاءت اخبر ذی تمرین لو اقسم علی اللہ لا ابرہ جو تعریف نکلتی ہے اس نے سرمدی غم و اندوہ میں ہمیں محبوس کر دیا ہے اور انی لا اجد نفص الرحمانی من جانب اليمن کے اسرا نے ہمیں ابدی بیت الاخران میں بٹھا رکھا ہے کسی سوختہ نے کیا خوب کہا ہے ربائی سوزے دل خستہ از وسالت نہ نشست دین تشنگی از آب نہ نشست نا نے رنگ وجود اماز ہستی برخواست از جانے حوث عشق جمالت نشست تیرے وسال کے بعد بھی دل کی جلن کم نہ ہوئی تیرے آب زلال نے بھی یہ پیاس نہیں بجھائی، ہمارے وجود سے ہستی کا نشان نہیں مٹا تیرے جمال کا عشق حوص سے تسکین نہ پاسکا۔ اور اورفا کہتے ہیں کہ ہاشا و کلّا خدا وند کے نزدیک کوئی آواز اپنے اوپر نوحا کرنے سے زیادہ محبوب نہیں بس آج کے دن چاہے کہ صدیقان دین پنا خواجہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ سے نوحا گری سیکھیں اے بھائی جو شخص ایسا ہے کہ ہر لحظہ اپنے اوپر اس کو ماتم و نوحا نہیں ہے وہ محض لاغی پر از غفلت ہے قیامت کے دن حسرت سے بھرا ہوا ایک مر مردار ہوگا یہ ایک لہو لغو تما ہے جس میں آج کل ہر کوئی مبتلا ہے کسی قسم کا یہ خلل, داغ ہے کہ خلل دماغ ہے کہ مجھے دنیا میں جاہو حشمت چاہے اور دولت و حکومت چاہیے اور عزت و ناز چاہیے اور سیر و تماشا علت دوام چاہیے پھر حضرت خداوند کی دوستی و محبت بھی چاہے محالن یہ محال ہے ربائی جان باس کے وسل او بدستان نہ رہند شیر اس قدھ شراب مستان نہ رہند آنجا کے بہم میں ہما مردان نوشند یکرغ جرآ اذان بخود پرستان نہ رہند جان کی بازی لگا دے کیونکہ اس کا وسال مکاروں کو حاصل نہیں ہوتا شریعت کے پیالے سے مست اور نشہ خوروں کو دودھ نہیں دیتے جس بھٹی میں جوان مرد پیتے ہیں اس کا ایک گھونٹ بھی خودی رکھنے والوں کو نہیں ملتا اے بھائی جب تک ہو سکے عمر عزیز کسی صاحب کشف کی کفش برداری میں صرف کرو اور کسی صاحب دین کے سایہ دولت میں پناہ پکڑو دین کے لیے کسی کو دوست بنا لو کیونکہ دین کے لیے یار اور دوست کا ملنا نادر ہے اور یہ یقین جانو کہ دین کی راہ بغیر یار موافق کے طے نہیں ہو سکتی اگر تم یہ کہتے ہو کہ مجھے دین کے کام میں کوئی دوست نہیں ملتا تو نفس کافر کے عشق کی جو قبا ہے اسی کمبخت کی دھجیاں اڑا ڈالو اور بے دینی میں اس کے یار نہ بنو دیکھو تمہاری عمر کو اس نے برباد کیا اور دین تمہارا غارت کر کے بیٹھا قیامت سے تم بیگانہ ہو گئے اور دنیا کے آشنار ٹھہرے تمہاری دولت اور سعادت کا اس نے قلاقما کر دیا اور دین کا محل خراب اور ویران کر گزرا افسوس صد افسوس تمہارا عشق اس کے ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور ہر سات اس کی دوستی کو بڑھا رہی ہے یقین جانو کہ نفس کافر دین کا دشمن ہے تم نے اگر اسے دشمن سمجھا تو نجات پاؤ گے اور اگر دین اور دین کی وفاداری دیکھو گے خلک اللہ کو اپنی شان و شوکت نہ دکھلاؤ فرشتے سے شرماتے ہیں اور غیرت کرتے ہیں کسی سوختہ نے کیا خوب کہا ہے ربائی از ازشک مہیچو برلبے آمد جانم گفتم ننی ب وسلے خود مہمانم گفتہ اگرت وسالے مامی باید در خویش ممان تو تاہما من منمانم ایک حسین کے عشق میں جب میرے لبوں پر جان آنے لگی تو میں نے کہا کیا تم مجھ کو اپنا مہمان نہ بناؤ گے اس نے کہا اگر میرے وصال کے خواہاں ہوں تو اپنی خودی کھو خود خود ڈالو تاکہ میں ہی باقی رہ جاؤں قضاء حاجات اور کفایت محمد کے لیے یہ چار رکتیں نماز جس وقت چاہو پڑھو مگر شب آدینہ اس کے لیے بہتر ہے پہلی رکاط میں سرح فاتحہ ایک بار اور سو مرتبہ یہ آیت پڑھو لا اللہ انتا سبحان کا ظالمین فس تجب نہ لہو نہ غمی ویل کا ننجل دوسری ریکعت میں فاتحا ایک بار اور سو بار یہ آیت پڑھو انی مصنیت در و انترحم الراہمین تیسری ریکعت میں فاتحا ایک بار اور سو مرتبہ یہ آیت پڑھو وہ افوی اللہ ان اللہ بصیرم بالعباد اور چوتھی رکات میں فاتحہ ایک بار اور سو مرتبہ یہ آیت پڑھو ہس بھی اللہ و نعمل وکیل نعم نعم اور سلام کے بعد اس آیت کو سو مرتبہ پڑھو ربی انی مغلوب فانتصر اس نماز کو بہتر سمجھو اور جملہ مہم اور حاجات میں پڑھو کیونکہ اس نماز میں فتوح بہت ہیں والسلام